ہم نے رمضان کا چاند پاکستان میں دیکھا شوال کا چاند مکے میں دیکھا تو روزوں کی ترتیب کس طرح بنے گی یہ تو آپ بتاتے ہیں نا یہ بھی آپ نے خالی واقعہ واقع اپنا ہوا کیا اگر آپ کے دو روزے کم ہو گئے عید منائیے عید منانے کے بعد دو روزوں کی قضا کریں گے آپ اور بھی بتا دوں اگر آپ کے وہاں انتیس یا تیس روزے ہو گئے یہاں جب آئے پاکستان میں اب جب صبح ہوئی تو روزہ تھا تو علماء نے یہ بھی فتوا دیا کہ جہاں جائے اگر وہاں رمضان پایا گیا تو وہ رمضان اپنا ختم کر کے آیا جس جی شہر میں گیا وہاں رمضان پایا گیا تو اس پر وہ روزہ بھی فرض ہے چاہے اکتیس ہو جائیں یا بتیس ہو جائیں وہ روزہ بھی اس پر فرض ہے